علبہ نین مِنَ تم نالمی جب نل مِنَ مینگ وكذلك رب لا فعدا وأنت خير الوارثين تیرے سوا کوئی معبوت نہیں تیری ذات پاک ہے بے شک میں ہی اپنی جان پر زیادتی کرنے والوں میں سے تھا پس ہم نے ان کی دعا قبول فرما لی اور ہم نے انہیں غم سے نجات بخشی اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیا کرتے ہیں اے میرے پروردگار مجھے اکیلا مت چھوڑ اور تو سب وارثوں سے بہتر ہے آمین